کرشن چندر کی کہانی کنواری میگی ایلیٹ اسی برس کی پروکار خاتون ہیں بڑے قائدے اور کرینے سے سجتی ہیں یعنی اپنی عمر اپنا رتبہ اپنا ماحول دیکھ کر سجتی ہیں لبوں پر ہلکی سی لپسٹک بالوں میں دھیمی سی خوشبو رخساروں پر روز کا شائبہ سا اتنا ہلکا کہ گالوں پر رنگ معلوم نہ ہو کسی اندرونی جذبے کی چمک معلوم ہو ہر شام ان کی لاغر کلائی کا کنگن بدل جاتا ہے میگی ایلیٹ کے پاس چاندی کے چھ سات کنگن ہیں جنہیں وہ بدل بدل کے پہنتی ہیں کسی بھی مرد کو اپنے قریب دیکھ کر میگی ایلیٹ آج بھی اچانک گھبرا جاتی ہیں پھر رک کر کچھ عجیب طرح سے شرما کر مسکراتی ہیں جیسے یہ مسکراہٹ دیکھنے والے سے اپنا بدن چرا رہی ہے اس مسکراہٹ کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ مس میگی ایلیٹ اپنی طویل عمر کے باوجود ابھی تک کنواری ہیں ان کے تبسم میں ایک عجیب انچھوی سی کیفیت ہے میگی ایلیٹ بیرونٹ کریم بھائی کے خاندان میں ستائیس برس کی عمر سے آ گئی تھیں وہ کارنیوال کی رہنے والی تھیں بیرونٹ کریم بھائی انہیں لندن سے اپنا سیکرٹری بنا کر لائے تھے اور میگی ایلیٹ نے بھی بمبئی میں جانا اس لیے پسند کر لیا کہ وہ انگلینڈ میں اپنی محبت کی بازی ہار چکی تھیں وہ اس تکلیف دہ ماحول سے دور بھاگ جانا چاہتی تھیں جہاں انہیں اپنی محرومی کا احساس کسی پالتو کتے کی طرح ہر دم اپنے پیچھے پیچھے تعقب کرتا ہوا نظر آتا تھا وہ لندن چھوڑ کر بمبئی آ گئیں مگر سیکرٹری کی حیثیت سے زیادہ دیر تک نہ چل سکیں کی کیونکہ ابھی محبت کا احساس نیا نیا تھا اس لیے وہ بیرونٹ کریم بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آنے والے مردوں سے بلا ضرورت تلخی کا سا سلوک کر بیٹھی تھی بیرونٹ کریم بھائی نے سیکریٹری کے عہدے سے الگ کر دیا مگر نرم دل کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے میگی ایلیٹ کو مسز کریم بھائی کی سیکرٹری بنا دیا کئی برس میگی ایلیٹ مسز کریم بھائی کی سیکرٹری رہی جب مسز کریم بھائی کی وفات ہو گئی تو انہیں مسز کریم بھائی کے بچوں کی گورنس بنا دیا گیا بیرونٹ کریم بھائی مر گئے بچے جوان ہو گئے لڑکیوں کی شادی ہو چکی وہ خاندان سے باہر چلی گئیں مگر میگی ایلیٹ خاندان کے اندر ہی رہیں اب وہ بیرونٹ کریم بھائی کے سب سے بڑے لڑکے ارشاد بھائی کی بیوی سکینہ کو انگریزی پڑھانے اور مغربی آداب سکھانے پر مامور تھیں اور ان دنوں بیرونٹ کریم بھائی کے خاندان کے ساتھ بمبئی سے مسوری آئی ہوئی تھی کیونکہ گرمیوں میں بیرونٹ مرحوم کا سارا خاندان مسوری آتا تھا ڈیفلڈاک کے مشہور دیوداروں والی گھاٹی پر دو منزلہ کریم کاٹیج انگریزی گھاس والے لون اور انگریزی پھولوں والے خطوں اور سلیٹی بجری والی روشوں اور سکینہ کریم بھائی کی اونچی سوسائٹی والی پارٹیوں کی وجہ سے بےحد مشہور تھا مسوری کلب کی ممبری آسان تھی مگر سکینہ کریم بھائی کی دعوتوں میں بلایا جانا بہت مشکل تھا اس لیے کہ بڑی تگڑم کرنا پڑتی تھی میں چونکہ تاش کا عمدہ کھلاڑی ہوں اور کو بریج سے عشق ہے اس لیے میں اپنی دو ہزار روپیہ ماہوار کی قلیل آمدنی کے باوجود کریم کاٹیج کی دعوتوں میں بلایا جانے لگا پھر اسی تاش کے چسکے کے طفیل سکینہ مجھے سہ پہر کی چائے پر بھی بلانے لگی ہوتے ہوتے میرے دن کا بیشتر حصہ کریم کاٹیج میں گزرنے لگا اور سکینہ کی لڑکی عائشہ مجھے میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی دیکھتی رہے کیا حرج ہے اول تو سکینہ خود اس قدر سمجھدار ہے کہ اپنی سب سے بڑی لڑکی کو کبھی اپنی آگ سے اوجھل نہیں ہونے دیتی پھر مس ایلیٹ اس قدر محتاط رہتی ہیں پھر میں خود اس قدر ڈرپوک ہوں کہ کبھی کسی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں سکتا اس لیے میٹھی میٹھی نگاہوں سے دیکھنا انگلیوں کو چھو لینا عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ لے لینا اس کی بڑھائی ہوئی پلیٹ سے مورین کھا لینا اور کبھی کبھی تاش کے دوران میں ذرا مخصوص لہجے میں اسے پارٹنر کہہ دینا ہی میرے لیے کافی ہے چلیے زندگی میں پارٹنر نہ بنے تاش کے کھیل میں بن گئے اور یوں غور سے دیکھا جائے تو زندگی کی بازی بھی ایک طرح سے تاش کا کھیل ہے اس میں کبھی ہار ہے کبھی جیت ہے کبھی پتے اچھے آتے ہیں کبھی برے آتے ہیں کبھی پارٹنر سے جھگڑا ہوتا ہے سلح صفائی بھی ہوتی ہے حساب کتاب بھی ہوتا ہے اسی طرح اپنے پتے کھیلتے کھیلتے ہم بھول جاتے ہیں کہ ان پتوں سے باہر بھی کوئی دنیا ہے جہاں گلاب کھلتے ہیں مالی کی بیوی بیمار ہے ایک لکڑہارا لکڑیاں لے کر بیچنے کے لیے بازار جا رہا ہے ڈونڈی والوں کے کپڑے پھٹے ہیں آسمان پر سپید بادل گھوم رہے ہیں دیو کی شاخ میں بلبل نے گھونسلہ بنایا ہے مالی کے بیٹے نے گوفیا سنبھالا ہے یک ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے چمبیلی کے پھولوں کی خوشبو فضا میں تیرنے لگتی ہے عائشہ تنک کر کہتی ہے کیا سوچ رہے ہو اپنا پتا جلدی سے چلو میں گھبرا کر اپنے پتے دیکھنے لگتا ہوں کیونکہ تاش کا کھیل کسی کے لیے زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا جب زندگی کی ساری تاش سمیٹ کر الگ رکھ دی جائے گی تمہاری قسمت کا بادشاہ اور اکا بیگم اور سب دھرے رہ جائیں گے اور تم اس تاش میں سے ایک پتا نکال نہ سکو گے کسی کو پارٹنر نہ کہہ سکو گے تمہاری بازی ہے اس لیے اپنا پتا جلدی سے چلو اصل میں جو میں اس طرح سے سوچتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ محبت کی بازی ہار چکا ہوں دوبارہ زندگی کو داؤں پر لگانے کی ہمت نہیں ہوتی میری طرح سنا ہے مس ایلیٹ بھی اس میدان میں ہار چکی ہیں مگر پھر بھی داؤں لگانے سے باز نہیں آتی بھی ان کی زندگی سے گہری محبت کا ثبوت ہے ہمیشہ مجھ سے چوہل کرتی رہتی ہیں حالانکہ جانتی ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا بھلا تیس برس کا مرد اور اسی برس کی عورت میں کیا ہو سکتا ہے مگر چوہل کرنے سے باز نہیں آتی پاشا اپنے ماتھے کی لٹ سنبھالو ورنہ میرا دھیان اپنے پتوں میں نہیں رہ سکتا کیا دیوار سے اس پیڑ سے تاش کے پتے لٹکے ہیں اب کے میں ضرور جیتوں گی کیونکہ میرے پتوں میں بھی ایک پاشا ہے وہ میرے نام کی خاطر بادشاہ کو پاشا کہنے لگی ہیں مسیلیٹ کے معصوم مزاق سے سبھی محظوظ ہوتے ہیں عائشہ بھی ہنس دیتی ہے پھر میری طرف دوسدیدہ نگاہوں سے دیکھ کر آنکھیں جھکا لیتی ہے وہ جھکی جھکی آنکھیں مجھے اپنے پاس بلاتی ہیں فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے میں دونوں ہاتھ بڑھا کر عائشہ کو اپنے بازوں میں لے سکتا ہوں مگر نہیں لے سکتا کیونکہ تاش کھیلنے والے دوسرے بھی تو ہوتے ہیں ایک طرف عائشہ کی ماں سکینہ بیٹھی ہے دوسری طرف کریم بھائی اسٹیٹ کے مینیجر عقل فاضل بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے عائشہ کے لیے نیروبی کے ایک کروڑ پتی بوہرا تاجر کا بیٹا ڈھونڈ رکھا ہے زندگی کی تاش کس قدر آسان ہوتی اگر دوسرے کھیلنے والے نہ ہوتے اب تم ان سہمی سہمی نگاہوں کے چھوٹے چھوٹے پتے میری طرف کیوں پھینکتی ہو عائشہ ان دگی تگیوں سے کیا ہوگا جب کہ اکا اور بادشاہ بیگم اور غلام اور نہلے پر دہلا دوسروں کے ہاتھ میں ہے no تو چلتا ہی تھا مگر اس کی قیفیت ایک معصوم چوہل سے زیادہ نہ تھی احمد کے سلسلے میں مسیلیٹ زیادہ سنجیدہ نظر آتی تھیں اور دن بدن زیادہ گہری دلچسپی کا ثبوت دے رہی تھیں ماسٹر متین احمد یہاں مسوری آ کر تین ماہ کے لیے ملازم رکھے گئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اسٹیٹ مینیجر فاضل بھائی نے بہت سوچ سمجھ کے متین احمد صاحب کو ماسٹر مقرر کیا تھا کیونکہ ماسٹر متین احمد خاصے بوڑھے تھے ستر برس کے قریب عمر ہوگی دو بیویاں یکے بعد دیگر وفات پا چکی تھیں پوتوں نواسوں والے تھے چھڑی لے کر سر جھکا کر اپنی گری ہوئی مونچھوں کو اور گرا کر چلتے تھے سرخ و سبھی رنگت میں بڑھاپے کا پکاپن اور بڑھاپے کی جھریاں آ گئی تھیں مگر اس عمر میں بھی حوصلہ جوان رکھتے تھے اور دلگیر تخلص کرتے تھے اپنا کلام جو آج تک کہیں نہ چھپا تھا مس ایلیٹ کو ہر روز سناتے تھے مس ایلیٹ ہر چند کے اردو شاعری میں مطلق کوئی استعداد نہ رکھتی تھی اب مصرے پر مصرع اٹھاتی تھی اور اس کوشش میں رہتی تھیں کہ کسی طرح گرا بھی لگ جائے حالانکہ اس نیک دل خاتون کی شاعرانہ صلاحیتوں کی معراج ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سے آگے نہ بڑھی تھی مگر اب وہ دونوں ماسٹر متیین احمد اور مس میگی ایلیٹ کبھی کبھی برآمدے کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے کبھی کسی لان پر ٹہلتے ہوئے کبھی ڈیفلڈ کے دیو میں گھومتے ہوئے شاعری پر بحث کرتے رہتے تھے اور بحث کے دوران میں میگی ماسٹر صاحب کا مفلت ٹھیک کرتی جاتی تھی ورنہ سردی لگ کا اندیشہ ہے اور سردی میں شیر ٹھڑ جاتے ہیں کبھی ان کے سر کی ٹوپی کا زاویہ بدل دیتی تھی یوں زیادہ اچھا لگتا ہے کبھی ان کا ہاتھ پکڑ کر کے نالے کے پتھروں پر قدم جما کر چلتی ہوئی نالا پار کر جاتی ورنہ شام کو نالا پار کرنا ضروری تھا مرد کے بازو کا سہارا کتنا اچھا لگتا ہے مرد کی مضبوط انگلیوں کا لمس جیسے کسی کمزور بیل کو پیڑ مل جائے صحت میں آج بھی میگی ماسٹر جی سے بہتر نظر آتی تھیں مگر نالا دیکھتے ہی چھ سال کی بچی کی طرح ڈرنے اور کانپنے لگتی اور اپنے سارے جسم کا بوجھ غریب ماسٹر جی پر ڈال دیتی تھیں ماسٹر جی بھی ہاپتے کاپتے ہونٹ چباتے دمی کے مریض کی طرح سانس لیتے ہر روز بڑی بہادری سے مس میگی ایلیٹ کو نالا پار کرا دیتے تھے پھر دم اس قدر پھول جاتا تھا کہ نالے کے پتھر پر دیر تک بیٹھ کر منہ سے کچھ نہ بول سکتے وادی کا منظر دیکھتے رہتے اپنے سانس کی دھوکنی ٹھیک کرنے میں انہیں کئی منٹ لگ جاتے مگر وہ خاموشی کے اس لمبے وقفے کو کسی طرح اپنی جسمانی کمزوری پر محمول کرنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ جب دم میں دم آتا تو کہتے میگی یہاں سے وادی کا منظر اس قدر خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ یہاں آتے ہی دم بخود ہو جاتا ہوں کی طرح ہے. بہت دیر تک وہ دونوں چپ رہتے کیونکہ واپسی میں نالے کو پھر پار کرنا ہوگا ماسٹر متین احمد بڑی نا سے نالے کو دیکھتے اور ان کی ہمت ڈوب ڈوب جاتی اور وہ دل ہی دل میں سوچتے کل سے میں میگی کو ادھر سیر کرنے کے لیے نہیں لاؤں گا مگر میگی کی یہی تو ایک کمزوری تھی نالے کے اس چند گس کے پارٹ میں وہ سب کچھ پا لیتی تھیں وہ سب کچھ جو انہیں اس زندگی میں کبھی نہیں ملا اس مختصر سے فاصلے میں وہ کسی کی بیوی ہو جاتی کسی کا سہارا لے لیتیں کسی کے کندھے سے سر لگا دیتی کسی کی گہری قربت کا احساس کر لیتیں بالکل اس الحڑ کنواری کی طرح ہو جاتی جو کسی خطرے کے سمے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی مرد سے لپٹ جاتی ہے نالے کے پار جا کر وہ پھر ایک انگریز عورت ہو جاتی تھی اپنے آپ میں مکمل مضبوط اور خود مختار مگر نالا پار کرتے ہوئے کمزوری کے یہ چند لمحے بڑے قیمتی ہوتے تھے اور وہ ہر روز بڑی بے بےصبری سے ان چند لمحوں کا انتظار کرتی تھیں پھر ایک دن ان کی زندگی میں پام آ گئی پامیلا تھوراٹ ان کی بمبئی کی سہیلی تھی پامیلا نے بمبئی کے ایک تاجر سے شادی کی تھی چند سال بمبئی میں رہ کر مسٹر تھوراٹ اور ان کی بیوی بنگلور چلے گئے تھے چند سال خطوں کی ہوتے ہوتی رہی پھر خطوں کتابت بند ہو گئی اب بیس بائیس برس کے طویل وقفے کے بعد جب پامیلا تھوراٹ اچانک اسے مسوری میں نظر آ گئی تو دونوں سہیلیوں کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی نہ صرف یہ کہ دونوں نے کئی منٹ تک مسافہ کیا بلکہ آواز میں لرزش بھی تھی اور آنکھ میں آنسو کا شبہ تک پیدا ہو گیا تھا پام اس عرصے میں دو شوہر بھگت چکی تھی وہ بےچارے دونوں مر چکے تھے مگر ساٹھ برس کی ہو کر بھی پام اپنی شوخی اور تراری کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتی تھی اپنی فطرت میں پام میگی سے بالکل الگ تھی میگی دبلی تھی تو پام موٹی میگی سنجیدہ تھی تو پام بعد بے بات پر قہکہ لگانے والی میگی ہلکا سا میک اپ کرتی تھی تو پام بالکل گہرا پام بالکل جوان عورتوں کا سا میک اپ کرتی تھی اس کی آواز بھی ابھی تک بہت اچھی تھی اور اسے بہت سے فہش لطیفے یاد تھے نہیں نہیں اس کی کوئی اولاد نہ تھی پہلے شوہر سے ایک لڑکی تھی دو سال کی عمر میں چل بسی دوسرا شوہر ایک انگلو انڈین تھا وہ ہر وقت شراب میں دھت رہتا تھا اور کبھی کبھی اسے پیٹتا بھی تھا کبھی کبھی مرد پیٹے تو بڑا مزہ آتا ہے پام نے میگی کو سرگوشی میں بتایا کیونکہ اس کے بعد مرد پر پشتاوے کا ایک شدید دورہ پڑتا ہے اس میں وہ عورت سے بڑی احمکانہ باتیں کرتا ہے روتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے پاؤں پڑتا ہے کبھی کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر نیا فراک تک سلوا دیتا ہے پام کو جب بھی کسی نئی فراک کی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے شوہر کو کسی نہ کسی طرح اسے پیٹنے پر مجبور کر دیتی تھی شوہر رکھنا عمدہ چیز ہے مگر آہ اب تو بڑھاپا خاموش ہو گئی تم تو بلکل بچہ ہو میگی نے بڑی عمر کی بہن کا رشتہ کیا اور پام کی الجھی ہوئی لٹ ٹھیک کرنے لگی یہ بال کیسے بنا رکھے ہیں میگی کے لہجے میں ممتا کی سرزنش سی آ گئی جسے سن کر پام کو اور گئی اٹھلا کر بولی اب ہم سے نہیں ہوتا میگی تم کہاں ٹھہری ہو میگی نے پام سے پوچھا پہلے تو کلارس میں ٹھہری تھی ایک گجراتی فیملی کے ہمراہ احمد آباد سے آئی تھی ان لوگوں کو جلدی واپس جانا پڑ گیا خاندان میں کوئی موت ہو گئی تھی وہ لوگ سب چلے گئے مگر میں ایسی شدید گرمی میں واپس احمد آباد نہیں جا سکتی اس لیے میں ان کی ملازمت سے الگ ہو گئی ہوں اور اب مسز ٹریولس کے چھوٹے بورڈنگ ہاؤس میں پڑی ہوں بڑی کمینی عورت ہے ابھی تک دو روز کی پرانی ابلی ہوئی پتیوں کی چائے دیتی ہے جیسے یہ مسوری نہ ہو انگلینڈ ہو اور جنگ ابھی تک جاری ہو میگی پاملا کو مسز ٹریولس کے بورڈنگ ہاؤس سے کریم کاٹیج میں اٹھا لائی اور اسے ایسی محبت اور شفقت سے پیش آنے لگی جیسے پام اس کی ساٹھ برس کی سہیلی نہ ہو کوئی چھوٹی سی بچی ہو میگی پام کے بال بناتی پام کے کپڑے نکالتی اس کے کپڑوں پر استری کرتی اس کو مشورہ دیتی وہ کون سی چیز کھائے کون سی چیز نہ کھائے کبھی کبھی اسے ایک سخت گیر ماں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتی اور پام میگی کی محبت پا کر بے طرح اٹھلانے لگی تھی اور ساٹھ برس کی ہو کر تیس برس کی خاتون کیسی سی ادائیں دکھانے لگی اور جب میگی کی محبت بہت زور مارتی تو وہ تقریباً تتلانے لگتی اب میگی اور پام اور ماسٹر جی ماسٹر متین احمد کا تگڑم بن گیا تھا تینوں برآمدے کے دوسرے کونے میں الگ سے جا کر بیٹھتے تھے تاش کھیلتے تھے اور ہر وقت تین شریر بچوں کی طرح مسرور اور مگن نظر آتے تھے آپس میں ان کی کیا باتیں ہوتی تھیں یہ تو ہم نہیں جان سکے البتہ اتنا ضرور احساس ہونے لگا کہ ان تینوں میں گاڑی چھن رہی ہے ماسٹر جی جو پہلے صرف میگی پر اپنی پوری توجہ صرف کرتے تھے اب میگی کے اسرار کرنے پر پام پر بھی کسی قدر اپنی توجہ دینے لگے آہستہ آہستہ یوں ہو گیا کہ تعلقات برابر کے ہو گئے ماسٹر جی اپنی آدھی توجہ میگی اور آدھی توجہ پام کو دیتے تھے اور کسی طرف ڈنڈی نہ مارتے تھے بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلا پھر ہولے ہولے غیر شعوری طور پر پام کی طرف پلڑا جھکتا چلا گیا کیونکہ پام ساٹھ برس کی تھی اور میگی اسی برس کی پام کے چہرے پر بہت کم تھی تھی اور اور پام کسی قدر زندہ دل تھی اور کیسے امدہ لطیفے سناتی تھی. میگی کی روح بلا شبہ پام سے بہتر معلوم ہوتی ہے مگر جسم کو جدھر سے دیکھو ہڈیاں سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور پام تو بالکل گرم پانی کی بھری ہوئی ربڑ کی بوتل کی طرح آرام دہ معلوم ہوتی ہے اور شریر پام پلڑا اپنی طرف جھکتے دیکھ کر غریب ماستر کو اور بھی لگی اور اپنی سہیلی کی ساری خاطرات میگی نے دل دل ترہ دی اور بار بار وہ تراہ دیتی رہی کبھی نگاہیں پھیر لیتی جیسے اس نے کچھ دیکھا نہ ہو پھر ذہنی طور پر یوں غائب ہو جاتی جیسے اس نے کچھ سنانا ہو پھر جب دل خون ہونے لگتا اس وقت بھی یوں ہنس دیتی جیسے کچھ ہوا نہ ہو مگر پلڑا ہی گیا اور ہم دیکھتے ہی رہے اور سے سے دور دور ہی اپنے کی اس ڈرامے کو کو رہے جو پہنچ رہا تھا ایک مہکتی ہوئی نارنجی شام میں جب ہوا کی خون کی بڑھ گئی تھی اور ہم لوگ مسوری کلب جانے کی تیاری کر رہے تھے عائشہ اور میں کالے سنگ مرمر کے شیروں والے چبوترے پر کھڑے سکینا اور فاضل بھائی کا انتظار کر رہے تھے جو اپنے اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے گئے تھے گئی تو عائشہ اکیلے میں ساتھ رہنے کے لیے چند منٹ مل جاتے تھے اس وقت عائشہ ایک کالے شیر کی پیٹ پر بیٹھی ہوئی تنک مزاجی سے بار بار اپنے دائیں پاؤں کا سینڈل ہلا رہی تھی اور قریب کے مرمری ستون پر چڑھی ہوئی زرد گلاب والی بیل سے پھولوں کی کچھی کلیاں توڑ توڑ کر میرے پاؤں پر پھیک رہی تھی ایک کلی میری پتلون کی مہری میں جاٹ کی اور میں اسے نکالنے کے لیے جو جھکا تو مجھے عائشہ کا سرخ ہوتا ہوا چہرہ اور اس کے سینے کے تھر تھراتے ہوئے ابھار اپنے بہت قریب نظر آئے عائشہ بہت قریب سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے جھکے جھکے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا وہ میرے اس قدر قریب تھی کہ میں اس کے سانس کی آنچ اور اس کے حسن کی پگھلتی ہوئی لو کو اپنے رخساروں پر محسوس کر سکتا تھا اس کے گلابی ہونٹ سے کھل گئے تھے اور بالکل منتظر تھے ایسے میں سکینہ کو برامدے کے اندر کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھ لیا جلدی سے پتلون کی مہری سے زرد گلاب کی کچی کلی کو نکالا اور سیدھا ہو کر اسے زور سے دور پھینک دیا بزدن دن عائشہ ناگن کی طرح پھنکاری پھر سکینہ کو آتے دیکھ کر سنبھل گئی میگی پام اور ماسٹر جی بھی تینوں باہر جا رہے تھے مگر کلپ کو نہیں نالے پر سیر کرنے کے لیے بدن میں جلجری محسوس کر کے کانپ اٹھی اس نے پام اور ماستر جی دونوں کی طرف دیکھ کر کہا ٹھہرو میں اندر سے اپنا اونی کوٹ پہن کر آتی ہوں اونی کوٹ گرمی کی رت میں پام نے تضحیق آمیز آواز میں سوال کیا مگر میگی اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دے کر اندر چلی گئی چند لمحوں تک تو پام چپ رہی اور اپنے دونوں کولہوں پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر ڈولتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں ایک شریر چمک نمودار ہوئی اور اس نے اشارے سے ماسٹر متین کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا ماسٹر متین احمد نے چند لمحوں کے لئے توقف کیا بہت بے چین نظر آئے ادھر ادھر دیکھا جب کچھ سمجھ نہیں آیا پام کے پیچھے پیچھے ہو لیے پام نالے کی سمت جا رہی تھی ماسٹر متین احمد کو ساتھ لے کر چند لمحوں میں وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے جب نظر سے اوجھل ہونے لگے تو میں نے دیکھا ماسٹر جی پام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پام نے ان کے بازو کا سہارا لے لیا تھا وہ بازو جو اب تک صرف میگی کے لیے محفوظ تھا ان کے جانے کے بعد ہی میگی گنگناتی ہوئی اپنا ہلکا گرے اونی کوٹ پہن کر باہر نکل جب اس نے دیکھا کہ ماسٹر جی اور پام نہیں ہیں تو وہ ایک بار ٹھٹک گئی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اس کے کوٹ کی طرح گرے ہو گیا زیر لب ہوٹوں کی گنگناہٹ ایک دم رک گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو سکینہ سے پوچھا یہ لوگ کہاں ہیں چلے گئے سکینہ نے بےحس لہجے میں کہا میگی کی ڈولتی ہوئی پتلیاں بڑی تیزی سے ادھر ادھر گھومی۔ جیسے کوئی پرندہ اچانک زخمی ہو کر تڑپنے لگے سکینہ ان آنکھوں کی اذیت کی تاب نہ لا سکی بڑے غصے سے بولی میگی میگی ہوا ہے ہے نہیں ہو تم سے عمر میں کتنی کم ہے? میگی نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر سیدھا سکینہ کی آنکھوں میں دیکھا پھر بڑی نخوت سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی عمر کم ہے تو کیا ہوا وہ میری طرح کاری تو نہیں ہے پھر مس میگی ایلیٹ عمر اسی سال ایک عورت اپنی ایڑی پر گھوم گئی اور ایک ناقابل تصخیر غرور سے سر اٹھائے ہوئے برآمدے میں چلی گئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا ہم دیکھتے ہی رہ گئے یہ بھی سمجھ میں نہ آیا ہنسیں یا روئیں سکینہ ایک دم بہت سنجیدہ ہو گئی تھی اس نے اپنی آنکھیں ہم سے چرا لی تھیں اور اب تیز تیز قدموں سے آگے چل رہی تھی ان کے پیچھے پیچھے فاضل بھائی جلدی جلدی سے قدم بڑھانے لگے عائشہ نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا میں نے گلاب کی بیل سے ایک زرد کلی کو توڑ لیا اور اسے سونگھتے ہوئے بولا نو بٹ پارٹنر